ہم شریف کے اشعار شروع ہو گیا ہم شریف کے اشعار ہیں میرے مرشد محبوب سیدی و محبوبی محبوب مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ یہ زمین جیسے ہے آسمان یہ زمین جیسے ہے آسمان جس سے ہے آپ خوش اس جہانے جس سے ہیں آپ خوش اس جہان روز میں گل ستا میں جس سے ہیں آپ خوش جہان اوش گورگ ہے کل ستا میں اوش ہے کل ستا میں دیکھ کر میرے آج کے ندامت دیکھ کر میرے آج کے ندامت ابر رحمت کی بارش ہے جانے دیکھ کر میرے آش کے ندامت ابر رحمت کی بارش ہے جانے ابر رحمت کی بارش ہے جانے جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں وہ شور ہے کل میں آپ کا سنگے دل میرا سر آپ کا در ہو میرا سر حاصل زندگی ہے جہاں میں آپ کا در اور میرا سر حاصل زندگی ہے جہاں آس لے زندگی ہے جانے سارے لمٹ کر لمٹ کل آ گئی ہے تیرے آس تارے عالم کی لذت سمٹ کر آ گئی ہے تیرے آستا میں آ گئی ہے تیرے تیر میں تانے للتے حق اللہ اللہ لز نکرے حق علا ل آزت نکرے حق علا اور کیا لوگ آ لوسے ہیں آپ خوش میں وہ شد ہے کل ستا ہے ذکر حق اب مح لو تم آ سجدا کا کیا کہوں کل میں سجدا کا عالم یہ زمین کیسے ہے آسمان میں کام یہ زمین جیسے ہے میں یہ زمین جیسے ہے میں سارے عالم کی لذت سے مٹ کر سارے عالم کی لمٹ کر آ ہے تیرے آستا میں سارے عالم کی لمٹ کر آ ہے تیرے آستا میں لگتے اللہ اللہ اللہ نہ دیا پلو جانگے سشمے دینا دیا پلو جانگے جس سے آپ خوش جانگے اور گور ہے گل ستا دسیں تسلی موہ میں تمنا دسیں تسلی موہ میں تمنا ہے میں دسیں تسلی موہو نے تمنا داس تانے یعنی آئس کی داستاں میں جس سے ہیں آپ خوش جہاں خوش ہے گل سے قربے بے انتہا کو بے انتہا کو کس طرح لوگ میں لدہ دی پور میں بیار طرح لوگ میں لذتو لذے پو کو کس طرح اپبان میں لذت دیہ کس طرح لائے افطل کس طرح لائے افطل گ لو نے کیا کہوں کو سجدہ کا لم کیا کہوں کو بے کا عالم یہ زمین جیسے ہے آسمان یہ زمین جیسے ہے ماں کیا کہو آپ خوش اس جہاں میں گوشتو آپ کا مرتا بعد جس جہاں میں آپ کا مرتا با اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آپ میں آپ کا مرتا با اس جہاں خرشید ہوا میں جیسے خرشید ہو میں دوست تو یہ شہر مدینہ دوست گرنا سلے آلہ ہو تم گرنا سلے آلہ ہو تماپل کیا اثر ہوگا تمام کیا اثر ہوگا کرنا سر لے ملا ہو دوبار پر ہوگا ہو گا ورا سان کا ان دیکھو ورا تو مدد دیکھ آپ کا ذکر ہے تو جانگ میں آپ کا ذکر ہے تو جام کوئی سمجھے گا کیا بیرو کی کوئی سمجھے گا کیا آپ کا رک بدھو جہاں آپ کا کوئی سمجھے گا کیا میر کوئی سمجھے گا کیا میر ممکن آپ کار تب مو جہ جہاں سب گمب پیرس کی نظر ہو سب گم بیرس کی نظر ہو میں نے پہلے اس شہر کے مفہوم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ عجم کے سے مفرور ہوگا پورستان تہوار سے مسرور گا یہاں بھی یہ سبز گمبت پہ جس کی نظر ہو وہ بھلا جائے کس گل سے تھا یعنی جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک ہو اور آپ جیسے پیارے پیارے اخلاق آپ جیسی پیاری گفتار آپ جیسا پیارا کردار آپ جیسے مکانے میں اخلاق اور سلوک اور اللہ کی عبادت عاشقانہ عبادت یہ سب سامنے ہو وہ کس گلستا میں جائے گا اس سے بڑا گلشتا کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان حقیقت جب تک حاصل نہ ہو ظاہر کا اعتبار نہیں ہے ظاہر سے تو الحمد سب مسلمان مسرور ہوتے ہی ہیں کمبت خطرہ کو دیکھ کے وہاں کی حاضری ہو تو وہ کتنی خوشی ہوتی ہے اور بڑی نعمت ہے لیکن حقیقت حاصل نہ ہو تو پھر کیا مزہ ہے اور حقیقت اس کی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اخلاق مبارک میں ایک ایک نقش قدم پر فدا ہو جائے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ سے ملاتے سنت کے راستے سب گمبد تیز کی نظر ہو کی وہ بلا جائے کس گل سے وہ بلا جائے کس گل سے میں بد پہ جس کی نظر وہ بلا جائے کس گل سیتا میں وہ بلا جائے کس گل سیتا میں آپ کا ایک دوایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی کیسا پیارا رکھا ہے یہ معلوم ہوتا ہے پہلا میم اور دوسرا میم دونوں نے بوسے لے لیے محمد دو دو, دو دو بوسے نصیب ہو گئے نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے صدقے میں ہی ماں ہے جانے نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے سدقے ہی ماں ہے جان سد پہ ماں میں نام کیسا ہے پیارا محمد نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے سدے میں ہی ماں جانے جن کے سدے میں ہی ماں ہے جانے نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے میں ایمان ہے جانے یہ دے جانے ن یہ تیزان سورے نو جو ہے اس یہ پھیلا جہ سیزان سورے نو جو ہے اسلام سارے جہان یہ ہے جو ہے اسلام سارے جہان جو ہے اسلام سارے جہ یہ ہے تو رے نبوت جو ہے اسلام سارے جہ آپ کا بھاری جہاں میں جیسے خوشی دور سنشری کیا کہ انسان گنبد جو یہ بھی طرح رسول اللہ <سلم> <رفعتِ شان> <سلم> <سلم> صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت شان ہے یہ گنبد میں خاصیت نہ جب تک کہ ساحل میں گنبد نہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم کی گنبد کی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ایسے ہی منینا کی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ <سلم> <سلم> کیا کہوں شان تو مور بات شان گمبد کچھ نہیں دم ہے اصطر لوبا کیا تو مورف بات شان گم کچھ نہیں دم ہے اصطر لوبا پات بدل کیا ذور پات بدل کچھ نہیں دم ہے اختر لو کچھ نہیں دم ہے اختر لوبا کا ہو رکھشان گن بد کچھ نہیں دوں ہے اب کر لوگ آپ کا مرتا باعث جیسے خورشید ہوا پردیس میں تذکر وطن عرت والا رحمت اللہ علیہ کا جنوبی افریقہ کا दुनिया سفر نامہ یعنی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ دینی سفر کی براکات ارشاد فرمایا کہ دریا کا پانی اس لیے میٹھا ہے کہ ایک جگہ کو بہتا رہتا ہے ایک ساتھ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ سمندر کا پانی بھی تو حرکت میں رہتا ہے یہ کیوں میٹھا نہیں ہے میں نے کہا حرکت تو کرتا ہے مگر محدود کرتا ہے اسی حد میں رہتا ہے اور دریا آج یہاں ہے کل اور آگے بڑھ جائے گا آگے بڑھتا ہی جاتا ہے اس لیے میٹھا ہی رہتا ہے حرکت میں برکت ہے دین کے لیے سفر کرو دین پھیلانے کے لیے سفر کرنا سنت صحابہ ہے اس لیے حرکت کرتے رہو میٹھے رہو گے اور پاک رہو گے دیکھو اللہ کن باتوں سے کیا سبق لیتے ہیں کہ یہ عام آدمی کا اس طرف ذہن بھی نہیں جا سکتا بلکہ اچھے اچھے لوگوں کا اس طرف ذہن جانا مشکل ہے یہ جی اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے ہمارے رتی والا رحمت اللہ علیہ اور ہمارے مرشدین ہاں دین کے لیے حرکت کرنے سے محبوبیت پیدا ہو جاتی ہے آدمی میٹھا ہو جاتا ہے جیسے پانی حرکت کرتا ہے تو میٹھا ہو جاتا ہے ایک جگہ رہے گا تو سمندر کی طرح کتنا ہی شور مچائے میٹھا نہیں ہو سکتا اور دریا کی طرح حرکت کرتے رہو سات ہو, ہو سفر کرو صحت پا جاؤ گے جامع صغیر کی روایت ہے گھر پر چاہے کتنا ہی آرام ہو چاہے بادشاہت ہو لیکن مسلمان کے لیے دین کی غرض سے سفر ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفر ثابت ہے مکہ شریف سے مدینہ ہجرت فرمائیں دین کے لیے سفر کرنے میں ہجرت کا بھی ثواب ملے گا کیونکہ مشابے ہجرت کے ہے شاد فرمایا کہ اس آسمان دنیا پر ایمان لانا تو آسان ہے لیکن چھ آسمان اور عرش و کرسی سب آنکھوں سے غائب ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں فرما دیا اس لیے بس جو کچھ اللہ و رسول نے فرما دیا ہم اس پر ایمان لاتے صدق اللہ ہلکا حسن اور بھاری خطرہ ارشاد فرمایا کہ شہر علی سینا نے لکھا ہے کہ ہلکا بخار زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ آدمی اس کو معمولی سمجھتا ہے اور وہ ہڈی میں گس جاتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے اس کے برعکس تیز بخار سے تو آدمی خود گھبرا جاتا ہے اور فوراً علاج کرتا ہے ایسے ہی جس کا حصہ بہت شدید ہو وہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوتا یعنی خطرناک تو ہوتا ہے لیکن ہلکے حصوم سے چونکہ آدمی بے پرواہ ہو جاتا ہے اس لیے ہلکا حصوم زیادہ خطرناک ایسے ہی جس کا حصم بہت شدید ہو وہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوتا کیونکہ متقی آدمی اس سے خود ڈر جاتا ہے کہ اس سے بچو ورنہ میں اس کے عشق میں مبتلا ہو جاؤں گا لیکن بعض حسینوں کا حسن ہلکا ہوتا ہے تو ہلکے حسن والوں سے زیادہ بچو کیونکہ معمولی حسن سے آدمی بے فکر ہو جاتا ہے کہ ارے معمولی سا حسن ہے اس میں کیا فتنا ہے اس سے باتیں بھی کر لیتا ہے گپ شپ بھی مار لیتا ہے دھیرے دھیرے وہ حسن اثر کرتا جاتا ہے کچھ عرصے بعد اس کا چار آنا حسن بارہ آنا معلوم ہونے لگے گا پھر سولہ آنا معلوم ہونے لگے گا یہاں تک کہ گناہ میں مبتلا کر دے گا اس لیے حسینوں سے بچو زیادہ حسن ہو اس سے بھی بچو اور کم حسن ہو تو اس سے بھی اس سے زیادہ بچو کیونکہ کم حسن کو آدمی سمجھتا ہے کہ معمولی سا حسن ہے کوئی بات نہیں جہاں نفس کہے کوئی بات نہیں وہاں سمجھ لو کہ ضرور کوئی بات ہے واہ واہ جہاں نفس کہے کہ کوئی بات نہیں وہاں سمجھ لو کہ ضرور کوئی بات ہے جو چھری میٹھی ہو اس سے زیادہ ڈرو میٹھی چھری زیادہ خطرناک ہوتی ہے صوفیاء اور سالکین کے لیے حسن ہی فتنہ ہے اگر نظر اور دل کو حسینوں سے بچانے کی توفیق ہو جائے تو اللہ کے راستے میں کوئی حجاب نہیں ہے صوفیوں کو مال کی محبت نہیں ہوتی دولت کی محبت نہیں ہوتی یہاں تک کہ جاہ اور عزت کی محبت بھی نہیں ہوتی مگر حسن کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اس لیے حسن تھوڑا سا ہو یا زیادہ سب حسینوں سے آنکھ بچاؤ اور دل بچاؤ انشاء اللہ تعالی اللہ تک پہنچنے کی اللہ کے بھروسے پر ضمانت لیتا ہوں صرف ان دو احمد سے یعنی آنکھ کی حفاظت اور دل کی حفاظت اللہ یہ کہنا جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے یقینا اللہ تعالیٰ نے خاص مضمون یہ اللہ تعالیٰ کو, حرود والا کو یہ اتنی بڑی بات حضرت نے فرما دی جی. کوئی اللہ والا اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا ضمانت نہیں رہ سکتا کوئی یہ الفاظ بھائی لامی ہے اس لیے حسن تھوڑا سا ہو یا زیادہ سب حسینوں سے آنکھ بچاؤ اور دل بچاؤ ان اللہ تعالیٰ اللہ تک پہنچنے کی اللہ کے بھروسے پر زمانت لیتا ہوں صرف ان دو اعمال سے یعنی آنکھ کی حفاظت اور دل کی حفاظت دوستو ایک دن مرنا ہے جب موت آ جائے گی آنکھیں بے نور ہو جائیں گی پھر دل بھی ساکت ہو جائے گا کیا مردہ دل میں حسین کا کوئی خیال را سکتا ہے مرنے کے بعد ان حسینوں کو چھوڑنا ہی ہے دوستو زندگی میں چھوڑ دو تو بھلی اللہ ہو جاؤ گے مر کے چھوڑو گے تو کیا ملے گا آگا کے لاد اور سے ملیں گے اللہ حفاظت اللہ تعالیٰ اللہ, تعالیٰ دعا اللہ و محمد و اللهم إني أسألك أن نيشهد أن لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبناء حبنا من زواجنا وربياتنا قلنا تها و جلنا لك اللهم وفقنا لإيمان وحب وطاعة من القول والعمل والنية والحن إن كان كل شيء قديم اللہم ما نسالکا رضاکا والجنہ و نعوذ بکا من سخطکا والنا اللہم اننا نسالکا حبک و حب من, من يحبک والعمل الذي یبلغنی حبک یبلغنا حبك, حبك. اللہم جعل حبك حب علی من من نفسي اہلی و من الماء البارد اللہم انطہر قلوبنا من النفاق و عملنا من الریای و من القرمی سب کو گناہوں سے حفاظت فرما یا اللہ ہر ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق کا فرما اے اللہ ہم آپ سے مانتے ہیں کہ جب تک آپ کے ہم کامل فرما بردار نہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں موت نہ دیجیے گا اور جب تک کہ ہم, ہم کامل نافرمانی فرمانی نا فرمانی کامل طور پر ہم نہ چھوڑ دیں اے اللہ ایک ایک رزیلہ کا خاتمہ نہ ہو جائے اے اللہ جب تک آپ ہم سے خوش نہ ہو جائیں ہمیں موت نہ دیجیے گا رضاء کا اللہ ہم سے کسی کو محروم نہ فرما یا اللہ ہم سے کسی کو محروم نہ فرما اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما اے اللہ نے کرم کی بارش فرما دے احمدوں کی بارش فرما دے برکتوں کی بارش فرما دے اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل آج علم عطا فرما دے ہمارے بہت سے دوست بیمار ہیں اور ہمارے ان کے گھر والوں میں سے بیمار ہیں بچے بیمار ہیں اے اللہ مجھ کو بھی میرے گھر والوں کو بھی اور تمام دوستوں ان کے گھر والوں کو شفاء کامل عادل علمست عطا فرما دیں کیا اللہ مولک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں سے مشکلات سے حفاظت فرما اے اللہ آسانیاں پیدا فرما اے اللہ تقوی کامل نصیب فرما اے اللہ اپنی محبت کامل نصیب فرما اے اللہ ہمارے مشاع و جزائے جزیل عطا فرما اے اللہ ان کو درجات عالیہ نصیب فرما اے اللہ قیامت تقسع فساد متصدن متضن اور متبارکن درجات قرب بے انتہا عطا فرماتے رہیے ان کے خاندان والوں پر رحمت نازل فرمائیے اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ علیہ اللہ صدیقین عطا فرمائیے اللہ ولایت صدیقیت کی انتہا عطا فرمائیے اللہ ان کے عزت آبرو میں ان کے ایمان میں ترقی نصیب فرمائیے عزت آبرو میں ترقی نصیب فرمائیے اللہ ان کو رشق جسمانی بھی عطا فرمائیے اللہ ان پر برکت نادل فرمائیے اے اللہ ان کو ہمیشہ خوشیاں دکھائیے اے اللہ گاؤں سے ان کو دور رکھیے پریشانیوں سے مصیبتوں سے حادثات سے اللہ ان کے بچے بچے کی حفاظت فرمائیے اے اللہ شہر والوں پر اے اللہ رحمت نازل فرمائیے اے اللہ ملک والوں پر رحمت نازل فرمائیے اے اللہ پوری دنیا پر اپنی رحمت کی آبشار انگیزی کی آکے حسن دو عالم زمین پر آ کے حسن دو عالم زمین پر ظلمت جگمگا دے آ کے حسن دو عالم زمین پر ظلمتِ دہر کو جگمگا دے آ کے حسن دعالم زمین پر ظلمتِ دہر کو جگمگا اے اللہ اس کے بھی دل میں مرادیں جائز تو اپنی مراد فرما دیجیے مقاصد حسن مراد فرما دیجیے حلال با برکت اور آسان نصیب فرمائی ہے روزی میں برکت اچھا فرمائیے اے اللہ اے اللہ ہمارے گاؤں کو محض اپنے فرض و کرم سے اور حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کی سجودیوں کے سنقے خدا عالیہ مبارک کے سنقے اللہ برکت سے اور ان کی سے نے کرم سے کرم جمعے کے دن کی, کی خاص اور سنتوں کے علاوہ اور اہتمام کے علاوہ دروش کی کسرت رکھی ہے درو شریف کی کسرت اور کسرت سے مراد ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اتنی کسرت نہ ہو جو تحمل سے زیادہ ہو تھوڑا سے زیادہ دروشریف کا اہتمام کر لیا کریں صبح شام بھی درو شریف تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا کریں انشاءاللہ شاء اللہ اس کے بڑے فوائد اور سمرات اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ اور رسول کی محبت عطا ہوتی ہے اور حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حق ہماری جانوں پر ہے اس کا کچھ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالی کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ نے دروشری دولت ہم کو عطا میں اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ